بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل هو اللہ احد کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ, الصمد اللہ بے نیاز ہے لمیہ لم یلد وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا لمحوں اور کوئی اس کا ہمسر نہیں